پہلا قائدہ کون سا ہے اظہار اظہار ٹھیک بتائیے ساکن اور تنوین کے بعد کون سے حروف آ جائیں تو اظہار ہوگا حروف ہلکی حروف ہلکی حروف ہلکی ذرا مل کے دوہرائیے آگے بڑھیے سو موٹا ہے موٹا کر کے پڑھیے علیمن علیمن جی حضرت آپ ارشاد فرمائی یہاں کون سا قاعدہ ہے یہاں پر تنوین کا قاعدہ ہے نون سا ہے نا تنوین ہے تنوین تنوین ہے تنوین کا قاعدہ نہیں ہے تنوین ہے تنوین ہے ٹھیک ہے باغ تنوین ہے اس کے بعد کون سا حرف ہے اس کے بعد حمزہ جو کہ حروفہ سے ہے اور اس کے مدری چینل کے ناظرین بلنک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ تنوین باغ پہ تنوین ہے اور اس کے بعد ہمارے اسٹانوی بہن نے بتایا کون سا لفظ ہے حمزہ تو یہاں کون سا قائدہ ہوگا یہاں پر اظہار کا قائدہ ہوگا اور یہاں پر غناہ نہیں کریں پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق پاک کے اور علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی سادر عادت پانے کے لیے سورت الملک ملک کے تلاو لافنے کے لیے مدرس مدینہ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 اللہ سولاۃ وسلام علیکیا نور اللہ میٹھے بیٹھے اسکامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں میرے شیخر طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسکامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی زیائی دامت برکات لالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درد پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رحمت العالمین شفیع المزن جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس نے کتاب اللہ عز و جل کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف بتائیے چلا کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی ان تین حروف کو پڑھنے کی برکت سے انہیں کتنے نے کیا فرمائے گا شیخ نے کیا عطا فرمائے گا تو بتائیے کہ قرآن مجید فرقن حمید کی کتنی پڑھنے کی فضیلت اور برکتیں ہیں لیکن یہ سب موقوف ہے تجوید کے ساتھ پڑھنے پر اگر آپ کہیں کہ ہم ان سلسلوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی زبان میں پھر بھی لکنت آتی ہے اور ہم صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتے تو آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں آپ غمزین مت ہوں دیکھیے بخاری و مسلم میں ہمارے و مولا مکی مدری مصطفی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے کیسی ہماری دھڑس یہ سمجھیے کہ اپنے فرمان سے ان کے فرمان سے ہمیں ملتی ہے بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے جو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاخ ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے دو اجر ہیں تو میٹھے میٹھے اسکا بھائی بھائیوں ہمت نہ آنی ہے کوشش کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اس سلسلے کو بھی آپ ملازہ فرماتے رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک وقت آئے گا کہ جب ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ تمام شاپ اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی قاعدہ کھول لیجئے اور آج کا سبق انشاءاللہ شاء تعالی صفا نمبر بائیس صفحہ نمبر بائیس یہ تختی بارہویں تختی ہے سبق نمبر بارہ سبق نمبر بارہ اور صفحہ نمبر بائیس پر پانچویں لائن پر پانچویں ستر پر آ جائیے آج یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کیوں نہ کچھ دوہرائی ہو جائے کیا فرمایا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ارشد جی حضرت تو ارشاد فرمائیے کہ ہم یہ جو قاعدے پڑھ رہے ہیں یہ کس کے قواعد ہیں حضرت یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں یہ بتائیے کہ نون ساکن اور تنوین کے کون کون سے قواعد ہیں نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں اظہار اخفاء ادغام اور اقلاب سبحان اللہ اللہ عز و جل کی حمد و وسنا کی نیت سے سبحان اللہ کے دیجیے اچھا آپ ارشاد فرمائیے کہ اظہار کب ہوا اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد روس ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا اچھا آپ رشتہ فرمے حروف حلقی کون کون سا ہے حروف ہلکی چھ ہے اچھا یہ جو اظہار کا قاعدہ بیان کیا گیا تو اظہار میں کس کو ظاہر کریں گے اظہار میں نون کو ظاہر کریں گے اچھا جب ن کو ظاہر کریں گے تو کیا گننا ہوگا گنا نہیں ہوگا سبحان اللہ حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا اقفا کا اس کی کیا تعریف ہے نون نساکن اور تلمی کے بعد حروف اقفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو اقفا کا قاعدہ ہوگا اور اس کو گناہ کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے کہ حروف اقفا کون کون سے ہیں کیا یہ بتا سکتے ہیں آپ حروف اخبا پندرہ ہیں ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے یہ تمام الفاظ سنائے یہ پندرہ حروف حروف اخفا ہیں تو اس کے اندر نون کو چھپا کر پڑھیں گے غنہ کر کے پڑھیں گے تو اب میں انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک پانچ پانچویں صطرے سے ہم چار سترے پڑھیں گے چار لائنز پڑھیں گے انشاءاللہ اور یہ کہ آپ اس میں بتائیے کہ کون سے خواہ ہوں گے مدری چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں ہمارے ساتھ سبق کی ابتدا کیجیے بل ادن جی حضور آپ ارشاد فرمائیے چلیے ان سے تو سوالات ماشاءاللہ اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں کون سا قائدہ ہو رہا ہے اس میں تنوین کے بعد ملک سے ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے ماشاء اس کی وجہ سے یہاں پر ہم اظہار کریں گے یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ سوہارندہ نہیں کریں گے قولا قولا قولا سوہارا قولا بڑھئے ان شاء اللہ اسل ہمارے اسکامی بھائی بتائیں گے کہ یہاں پر قائدہ کون سا ہو رہا ہے یوز یہاں پر ایک کا قاعدہ ہو رہا ہے سبحان اللہ کیونکہ تنوین کے بعد ہے جو کہ حروف ایکفا میں سے ماشاء اللہ یہاں پر غنہ کریں گے اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑیں گے سبھار اللہ, اللہ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ تو اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا جسے مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں ساہ ٹھیک ہے اب ساہ ہی کی دوسری مثال بھی موجود ہے ٹھیک ہے نا آگے پڑھتے ہیں مدری چینل کے ناظرین بھی ملازہ فرمائے اور ساتھ پڑھیے شیحابن شیحابن اب بن کہ یہاں پہ کون سا قائدہ ہوگا حضرت یہاں پہ تنوین کے بعد ہر سا آ رہا ہے جو کہ حروف اقفا میں سے ہیں اسی لیے یہاں پر ہم تنوین کے بعد تنوین میں نون راکین کی آواز میں اقفا کریں گے یعنی yani کہ غنہ کریں گے اور نون کو چھپا کر پڑیں گے اللہ صرف یہ آسان سی بات سمجھانے کے لیے اتنا صرف کریں کہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑیں گے اور یہاں غنہ کریں گے ٹھیک ہے اقوا کا قاعدہ ہوگا آگے پڑھیے نو ہن ہدنا نو ہن ہد جی آپ رشتہ یہاں پر تنوین کے بعد آ ہوں جی جو کہ روپے ہلکی میں سے ہے تو یہاں پر ہم اظہار کا سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا ادھار اظہار کا قیدا ٹھیک ہے گنا کریں گے نہیں کریں گے ماشاء اللہ آگے پڑھتے ہیں فسب رون جمیل دیکھیں ناک میں آواز یعنی آواز کو چھپائیے نون کی آواز کو چھپائیے ٹھیک ہے آپ ش یہاں کون سا قاعدہ ہوا یہاں پر تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے اکفا میں سے حروف اکفا میں سے ہے یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا اور تنوین میں گنہ کریں گے اور نون کی آواز چھپائیں گے سبحان اللہ اگلی بھی جو اگلا جو اگلا لفظ آرہا ہے وہ بھی جیم کی مثال ہے پڑھیے آپ ارشاد فرمائیے آپ ارشاد اس لفظ میں تنوین کے بعد حرف جی میں مشرم کے حروف اقفا میں سے اس لیے یہاں اقفا کا قاعدہ ہوگا مشروم کو چھپا کر اگنا کر کے پڑھیں گے با آگے بڑھیے آپ ارشاد فرمائیے کون سا قائدہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف ہارا ہے حرف فارا ہر فارا جی جو حروف ہلکی میں سے ہے ماشاء اس سے یہاں پر اظہار کا قایدہ ہوگا اور نون کو ظاہر کر کے پڑیں گے بابا زیب بولن ذرا مل کے سبحان لگے ماشاء اللہ آگے پڑھیے کا سادہ کون کا سا دیہا کون جی حضرت آپ شادی یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے یہاں پر اکفاوا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد دال آ رہا ہے جو کہ حروف اکفا میں سے ہے جی, جی اس لیے یہاں پر گننا ہوگا اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں سبحان اللہ نون کی آواز کو نون کی آواز چھپا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے قاعدہ کون سا ہو رہا ہے اب یہ جو لفظ دال ہے جو حروف اقفا میں سے ہے حرف دال حرف دال جو حروف اخفا میں سے اس کی دوسری مثال پڑھیے بخ, روحیم بخ, روحیم بخ روحیم اس میں خام ہے قلقلہ نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے بخر جی حضرت آب ارشد میں یہاں پر تنگین کے بعد حرف ڈال ہے جو کہ حروف اخبا میں سے ہے ماشاء اللہ یہاں پہ اقفا ہوگا یعنی کہ نون کی آواز کو چھپا کر پڑیں گے سبحان اللہ تو کہ اللہ سبحان اللہ اللہ آگے پڑھیے سمی ان سمیع علیم سمیع علیم سمیع علیم علی من جی حضرت ارشاد فرمائی کون سا قاعدہ یہاں پر تنوین کے بعد آئین آ رہا ہے جی جو کہ حروف اظہار میں سے ہے حروف ہلکی میں سے ماشاء اللہ اور یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور نا نہیں کریں گے آگے پڑھتے ہیں را کو روٹا پڑھیں گے کیونکہ راہ پر برابر ہے اور گناہ کریں گے سیرو کا سیرو جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے یہاں پہ کون سا فائدہ ہوگا تنمین کے بعد حروف ہر ظال آ رہا ہے حروف ایکفا میں سے ہے ماشاء اس لیے یہاں پر گنہ کریں گے اور نون کو ظاہر نہیں کریں گے نون کوئی اور کون سا قائدہ ہوگا ایکفا سا آگے پڑھتے ہیں آخری لفظ آج کی تختی کا یتی منزا منزا جی آپ رشاد پہ کون سا قاعدہ ہوا یہاں تنویر کے بعد ہر فضال ہے جو کہ حروف اسفا میں تھے اس لیے یہاں اسفا کا قاعدہ ہوگا نون کی آواز کو چھپا کر اور گناہ کر کے پڑھیں گے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھے میٹھے سم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے یہ چار لائنز چار سترے ہم نے صفا نمبر بائیس سبق نمبر بارہ کی پڑی ان اللہ تبارک و تعالی مزید سبق کے ساتھ آئندہ سلسلے میں حاضر ہوں گے جب تک دوہرائی کا سلسلہ جاری رکھیے اور آپ سے عرض یہ کہ آپ کے گھروں کے پاس رات کو عشاء کی نماز کے بعد الحمد للہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ اسلامی بھائیوں کا بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ شامل ہو جائیے جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدین کام کا سلسلہ ہے وہاں پہ رات کو عرشا کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگتا ہے اس میں ان شاء اللہ اکتالیس منٹ آپ روزانہ دیں گے تو آپ اچھے انداز کے ساتھ روزانہ یہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے شاپ اور شاپ جہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہے تو وہ جو ہمارے سلسلے انہیں دیکھتے رہیے اور جتنے دنوں کا کیپ جیسے آتا ہے ہفتے میں دو دن یہ سلسلہ چلتا ہے تو آپ اس کے علاوہ دنوں میں اس کی خوب مشق کرتے رہیں خوب اسے دوہراتے رہیں مشق رہیں تو ان شاء اللہ درست پڑنا آسان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حبیب صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم آئیے سورت الملک کی تلاوت سنتے ہیں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 سبارك, سبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيش قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سروات صداقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى ما القتور ثم ارجع البصرك وتين يقلب ولقد, ولقد زينت السماء الدنيا فيه بمصابيح فيه وجعلناها وجعلناها رجوم للشياطين واعدنا على هنا ذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم لما يكسل المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي, وهي بوجا فألهم خضرتها ألم يأتوا النذير قالوا بنا قد جاءنا نذيرا فكذبنا وقلنا ما نسفل الله من شيء شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو لما نسمع ونرقل ما قلنا من أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحطا لي أصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب له مصفلة أجر كبير وأسروا قولهم أم اجهروا به إنه عديد بذات قدور ألا وهو اللطيق الخبير هو الذي جعل لكم ولولا فانشوء مناكبها وكلوا من رسله وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يسف بكم الأرض وإنه يتمون أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزيل ولقد كذب, كذب الذين من قبلهم فكيف كان نتيل أولم يروا إلى طيب قوبهم صاد ويقبب ما ينفقهم إلا الرحبان إنه بكل شيء بصير أما من هذا الذي وجوا من دلهم نِعْمَ الرَّحْمَنِ الَّذِي كَفَى <تصفيق> عَنَّا أمن هذا أمن الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لجو في عدو من ونور أفمن يمشي, يمشي مكمبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي صبيا على خراط مستطيم قل هو الذي آشاك وجعلنا نصفا والأبصار والأيدة قليلا ما قل هو الذي سرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين قل إنما اللعين عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلك تنسيء وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم قل أرأيتم إن أهل جني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ومن نعبه وعليه سوزنا فتعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبحنا اللهم صل على صدق الله اعلن العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين یور اب مصطفیٰ طفیل مصطفیٰ عز و جل و اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مقصرت فرماؤ درس کی غلطیاں پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں ہو گئیں اسے معاف فرما دیا عمل کا جذبہ عطا فرما پانچوں نمازیں با جماعت تقبیر اولا کے ساتھ فف اول میں ادا کرنے والا بنا دے یا اللہ مدنی انعامات کا عامل بنا دے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے جیسا ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سمنت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ایسا بنا دے ان عظیم حرمت والے مہینوں کا صدقہ ان عظیم برکتوں والے مہینوں کا صدقہ مولا ازل ہمیں تحجد کا پابند بنا دے اشراک و چاشت کا عادی بنا دے الابین کی نماز پڑھنے والا بنا دے مولا ازل فرض پر استقامت کے ساتھ ساتھ نوافل مستحبات اور اچھے اچھے کاموں خوب تخواہ پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے اس ٹائم حاضر ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اس دعا میں موجود ہیں ان سب کی تنگ دستیاں قرضداریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے آم سب آم حلی کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب فرما یا ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما پیچھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما زیر گمبد خزرہ جلوے محبوب میں شہادت جنت میں متفن جنت الفرم کی مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما عالم اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت مرکاتوں لالیہ کے علم میں عمر میں عمل میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا السلام المسلیم الحمد اللہ رب العالمین اور